الحمد للہ وقفہ وسلم اللہ دین صفا احمد بات چل رہی تھی دعوت کی کبھی قول سے دعوت اور کبھی عمل سے بھی دعوت ہونی چاہیے اور دعوت کے بہت سارے میدان ہیں اور بہت سارے مجالات ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور انسان دعوت کا کام کرے تو اس کے ایک بڑی اہم چیز ہے اخلاص بہت ضروری ہے اخلاص ہو دنیا کے مال دولت کے لالچ میں نہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں صرف وظیفے اور تنخواہ اور مشاہرے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اندائی اپنے علم و عمل سے جب فارغ ہو تو دعوت کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ کے رضا مقصود ہو اسلام اخلاص ہو اللہ رب العالمین کا تقرب ہو اور اپنی سمیداری داری جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی ہے اس کے ادا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اسی لیے نبی نبی علیہ سلاف نے رغبت بل دلانے کے لیے بہت سارے ساری حادیشوں بڑی رغبت دی ہے بتائی ہے بیان کی ہے کہ جس کو سن کر کے آدمی کے اندر عالم کے اندر دعوت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جن میں سے دو ایک حدیثیں ہم پیش کرتے ہیں نمبر ایک نبی علیہ سلاف کی حدیث بڑی مشہور ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ سن شاسن من لا دا دن کان تب اہو جب انسان کسی کو دین کی طرف ہدایت کی طرف عمل کی طرف نیکیوں کی طرف بلاتا ہے سامنے والا اگر اس کو قبول کر لیتا ہے اس کی دعوت کو تو نبی ریستہ صاحب نے شاط نمایا کہ اس کی دعوت کے ذریعے جتنے لوگ اپنی اصلاح کریں گے اور نیک امال کریں گے عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ تعالی دعوت دینے والے کو بھی دے گا اگر کروڑوں انسان اس کے بتائے بات پر عمل کر رہے ہیں تو کروڑوں انسان جب اس کی بات پر عمل کریں گے تو جتنا عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا اللہ اتنا ہی ثواب دعوت دینے والے کے نام امار ملے دیں گے اور کسی کے اجر کو گھٹائے گے نہیں یعنی سب کو پورا پورا عزر دیں گے اور عالم و داغی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اتنا ہر آدمی کے برابر اس کو بھی اجر دے دے گا اس کے برخلاف نبی رہے سات نے ڈرایا کہ کوئی انسان کبھی نیکی کی برائی کی طرف کسی کو دعوت نہ دے غلطی کی طرف نہ بلائے گناہوں کی دعوت نہ دے کفر شرک کی دعوت نہ دے آپ نے شاطر گے وہ من ڈا و امن اور جس شخص نے گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا دیہات کی طرف کفر کی شرب ضلالت اور گمراہی گناوں برائیوں کی طرف تو اللہ رسول نے شاطر مایا نال ہی من اس میں مسل و آساد آسام منتب تو اس کی دعوت کو قبول کرنے والے جتنا بھی قبول کریں گے جتنے لوگ بھی قبول کریں گے تو جتنے لوگوں کو قبول کرنے والے اس گناہ پر برائی پر عمل کریں گے تو جتنا گنا اللہ تعالی برائی پر عمل کرنے والوں کو دے گا اتنا ہی گنا اس بد وقت کے نام اعمال میں لکھے گا جو لوگوں کو قوم کو برائی کی طرف بلایا ہوا تھا اس لیے ہمیں اس سے اجتناب و پرہیز کرنا چاہیے حضرت علی نبی طالب رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کی حدیث ذرا دیکھو دعوت کا کام ہر ہر موقع پر یہاں تک میدان جنگ میں بھی میدان جنگ میں بھی اللہ کے نبی رہ شاسن دعوت دینے کا حکم دیا کسی کو خط نہیں کسی مجرم کو کسی قیدی کو کسی دشمن کو میدان جنگ میں پکڑا گیا تو اس کو گرفتار کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دیں گے سمجھائیں گے یہ دین بہت اچھا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے خوشنودی ہے دعوت کا کام کریں گے چنانچ ادیب نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں خیبر کے دن جب نبی علیہ الراط اسلام نے بلایا ہم کو اور نبی علیہ سراط اسلام نے جھنڈا دیا فد ال کا دیکھو خوب اطمینان کے ساتھ اس میدان جنگ میں اتر جاؤ صحا یعنی جس قلعے میں یہودی محسور تھے اس قلعے کے میدان میں تم کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو جانا تو پہلے جنگ نہیں شروع کرنا ان پر وار نہیں کرنا اللہ. وار نہیں کرنا سب مدعوم اسلام وہاں سامنے جب میدان میں کھڑے ہونا تو ان پر حملہ کرنے کی بجائے وار کرنے کی بجائے سب سے پہلے علی تم ان کو اسلام کی دعوت دینا ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کی دعوت, اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ بتانا وہ فی <فِيه> اور ان کو بتانا کہ اللہ کا حق تمہارے اوپر کیا اللہ درہ دیکھو یہودی تھے سامنے والے دشمن جو یہودی تھے نبی علیہ استراف سام پیشن گوئل کی کہ کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا اور اسی کے ہاتھ پر فتح ہوگا یہ خیبر حضرت علی کی قسمت تھا لیکن حضرت علی جب جھنڈا لے کے جانے لگے اللہ کے میدان میں جانے کے بعد سامنا ہو تو وار نہیں کرنا حملہ نہیں کرنا بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دینا اور ان کو بتانا سمجھانا اللہ بھی نہیں کیا مسلمان ہوتے کہ نہیں ہوتے بھی نہیں کرنا اسلام کی دعوت دینا واخبیر بھائی مسلمان ہوتے بتاؤ یہ دعوت نہیں ہے واخبیر اور ان کو خوب سمجھانا کیا سمجھانا کہ کی بیما جا جب من حق اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ان کے اوپر ہیں کیا مطلب بتانا بھائی اللہ نے تم کو پیدا کیا وہ تمہارا خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازک ہے تو حق بھی اس کا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو تمہارے اوپر ضروری بھی اس کا اپنے خالق کی عبادت کرو شرک کو چھوڑو اس کی عبادت کرو یہ ایک بہترین انداز بتایا پھر آپ نے کیا فرمایا علی فل اللہ بیکار رجولن فول رجول رجولن واحد خیر اللہ کا مین سی بخار مسلم کے روایت علی میں تم کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان کو دعوت دینا اور ان کو اللہ کے حقوق سمجھانا میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم اگر تیری دعوت کے سبب ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ کا لنما ہے اگر ان میں سے ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اور ایمان لا لیا تو خیر اللہ من عمر نام سرخ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ بڑی دولت تمہیں مل جائے گی اگر ایک آدمی مسلمان ہو گیا تب اللہ رسول نے اس طرح رقبت دلائی اسی لیے اگر کوئی انسان دعوت نہ دے دعوت نہ دے لا پرواہی کرے علم ہوا اللہ نے عمل کی بھی توفیق دی علم و عمل سب کچھ ہو گیا لیکن تیسرا مسئلہ جو ہے دعوت کا اگر علم و عمل کے بعد دعوت نہ دے کوتا کرے لا لاپرواہی کرے کوئی توجہ نہ دے لوگوں کی اصلاح و دعوت کا تو نبی رہیسرا اسلام کی حدیث اب ہو رضی اللہ تعالیٰ ہوں کی آپ نے ساتھ نمایا مسرتا علم کا مسر الدی یق نظہ کنزر سم اللہ سے <مِنْحو> بڑی شدید بعید جس انسان کو اللہ نے علم دیا علم اللہ دیتا ہے مدرسہ اس سبب ہے لیکن دیتا اللہ ہے جس شخص کو اللہ نے علم دیا ثم اللہ يحدث بھی پھر اپنا علم لوگوں کو بیان کر کے بتاتا نہیں یعنی لوگوں کو نہ پڑھاتا ہے نہ سکھلاتا ہے دوسرے لفظوں میں کیا اپنا علم خرچ نہیں کرتا لوگوں کو بتاتا نہیں اس کی مثال کیا ہے کمسلی لدی اس آدمی کے مانند ہے جس نے مال تو جمع کیا گئے نا لیکن اس کی زکات نہیں نکالتا مال تو جمع کیا مال تو ہے لیکن زکات نہیں نکالتا اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا اب ذرا اسی سی ایک حدیث پر آدمی غور کرے تو کوئی علم وانا کبھی علم اپنے علم پھیلانے اور اپنے علم سے فائدہ اٹھانے میں کبھی کوتاحید کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کتنی بڑی و عید آپ نے ساتھ نمایا مسل الدیت اللہ الناسا الخیر مسلدیت علم العلم جو انسان علم حاصل کیا رب نے مہربانی دی کہ اس پر قرآن حدیث کا دروازہ کھولا علم دیا عطا کیا لیکن وہ علم لوگوں کو بتاتا نہیں لوگوں کو سمجھاتا نہیں نہ کبھی درس دیتا ہے نہ کبھی خدبہ دیتا ہے نہ کبھی پڑھاتا ہے نہ کبھی کوئی نصیحت کرتا ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ عوام کے ساتھ بیٹھ کر کے آدھی آدھی رات بات کرتے رہ جاتے ہیں کبھی ٹیلی فون کیا کوئی مسئلہ پوچھا تو وہ بھی اس کے پاس ہے نہیں جو انسان جس کو اللہ نے علم دیا پھر بھی اپنے علم سے وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا علم نہیں دیتا کسی کو نہیں بیان کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کو اللہ نے مال تو دیا لیکن وہ نہ تو زکاط خیرات نکالتا ہے نہ زکات نکالتا ہے نسکات اور خیرات کرتا ہے اپنے مال کا میں اس کے مال میں جو غیروں کہا کے ادا نہیں کرتا اب یہاں اہل علم کہتے ہیں واقعی اگر اس کو تشریح اس طرح سے سمجھ جائے کہ ایک انسان ایک انسان اللہ نے اس کو علم دیا لیکن اپنا علم دبا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی توجہ نہیں ذمہ داری کا, کا احساس نہیں کسی سے کوئی کسی کوئی علم سے فائدہ نہ پہنچایا تو اس کو وہی اداب ہوگا جو اداب اس شب کا ہوگا جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن زکات نہیں نکالتا کتنی بڑی وہی ہے آدمی اگر یہ سن لے یہ سوچے وہی ایک انسان قرآن آیات کو درا دیکھے اللہ نے کیا فرمایا اللہ دینی ایک نے دو ندہ جس نے سونا اور جمع کیا مال و دولت اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کہ اس کے سونے چاندی کو نہاد زہریلا ازہا بنا کر کے اللہ رکھ دے گا ایک تو یہ ہے حدیث میں اور وہ او پورا ازہ سانپ اس کے بدن کو لپیٹ کر کے پھر زور سے کاٹے گا کہ انا کنز میں تیرا مال ہوں انا مالک میں تیرا مال ہوں جس کی تور زکات نہیں ادا کیا فتوکو ہاں جیواہ ہوں جنوب ہوں وا اور اس کے سونے چاندی کو اس کے نوٹوں کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں چہرے اور پیس کو ہے یاد مل رہا ہے کتنی شدید وعید ہے وہی اموالح حق معروف لی سا علی مالداروں تمہیں جو ہم نے مال دیا ہے سب تیرا نہیں ہے تمہارے اس کے مالداروں کے مال میں غریب کا مسکینوں کا محتاجوں کا فقیروں کا بیواؤں حاجت مندوں کا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے جیسے مالدار جیسے مالداروں غریبوں مال کا حق ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جاہیلوں کا حق عالم کے, کے اوپر رکھا ہے اس لیے اس کو اچھی طرح سے ڈرنا چاہیے یہ حدیث تبرانی کے ہیں اور صحیح ہے دوسری حدیث اور اللہ اور انہیں حب احمد بن حمب حاکم کی روایت عبداللہ بن عمر بن آسد اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں من کہتا علما علم جس شخص کو اللہ تعالی نے علم دیا اور اس نے اپنے علم کو چھپا لیا اس سے پوچھا جاتا ہے بتایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے چند باتیں ذرا بتا دو لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں چھپاتا ہے نہیں نہیں میں کچھ نہیں اللہ اکبر اللہ رسول فرماتے الجمل قیامت الجماحم القیامت جس زبان کو اس نے اللہ کی دی ہوئے علم میں استعمال کر کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا لوگوں کو, کو اصلاح نہ کی اللہ رسول فرماتے اسی منہ میں اس کی زبان پر جہنم کی آگ کی لگام لگا دی جائے گی لگام جانتے ہیں وہ گھوڑے کے منہ میں اللہ لگا دی جائے گی نحات شدید وعید ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ د اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے علم عمل پھر اس کے بعد دعوت کا کام کرے تو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس سے مسئلہ پوچھا جائے تو بتائے کبھی ملعب... ملعب... ملعب... اللہ نہ ازب اللہ کبھی خطیب پیچھے رہ گیا ہے گاؤں میں فتی پیشے رہ گیا ہے نہیں آ سکا بچارہ چارہ کچھ ادھر ہوگا نہیں بتا سکا اب اگر کوئی علم والا بیٹھا ہوا ہے مسجد صاحب آج امام صاحب نے جا دیں بھائی میں ان کو آنا چاہیے میں میری ذمے داری ایسے بھی ہوتے میری ذمے داری نہیں اللہ اکبر کتنی بڑی ہوا آپ کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے نہیں تو یہی وہ لوگ الٹ جمعہ بل جامی ملک یام یا اللہ تعالیٰ کے رام جو خرچ نہیں کرتا اس کی حالت یہ ہوتی ہے اس لیے علم و عمل کے بعد یہ تیسرا مسئلہ جو ہے اس کی طرف بلانا دعوت دینا جو علم ہے اس علم سے لوگوں کی اصلاح کرنا یہ تیسرا نہایت اہم مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے توفی نظر سے فرمائے اکول اکوہادہ اسکول